ہمارے بعد اجالا ہے اندھیرا نہیں ہم پودے لگائیں گے بیج بوئیں گے ہمارے بچے کھائیں گے یہ ان لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں جو مستقبل کی سوچ رکھتے ہیں ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں الحمدللہ لیکن ایک سوال جو ہر بیدار مغز اور درد امت رکھنے والے انسان کو پریشان کیے رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہم نے اپنے مستقبل کو بھی سوچا ہے ہم تو جیسے تیسے الحمد مجاہد بن گئے لیکن ہمارے مجاہدین اور ہمارے بچوں کا کیا حال ہے کیا ہم انہیں مجاہد بنانے عالم بعم بنانے کے غم میں اور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ہم جو بڑے بڑے دعوے کرتے نہیں تھکتے کیا ہم نے اپنی قربانیوں کی حفاظت کے لیے کچھ سوچا ہے ہمارے قربانیوں کی حفاظت تبھی ہوگی جب ہمارے مجاہدین اور بچوں کی تربیت صحیح اسلامی اصولوں اور آداب و اخلاق کے مطابق ہوگی ہمیں سابقہ جہادی تحریکوں اور ان کے رہنماؤں کی زندگیوں کا بخوبی جائزہ لیتے رہنا چاہیے سابق افغان جہاد کے بہت سارے مجاہدین کی موجودہ حالت آپ دیکھیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ان کا بھی کبھی جہاد سے کوئی تعلق رہا ہے حالانکہ ان کی بڑی عظیم قربانیاں رہی ہوں گی لیکن بات تو انجام کی ہے ان الاعمال اعمال بالخواتین چنان آج وہ آپ کو کرزئی کی حکومت میں بیٹھے دکھائی دیں گے بالکل یہی حال پاکستان شریف کا ہے جہاں آپ کو ایسے لوگ بکثرت دکھائی دے جائیں گے جن کے آبا و اجداد کا بڑا نام ہے لیکن ان کی اولاد خائن و غدار ہے مثلاً پیر پگارو جو حال ہی میں مرا اس کے والد پیر صبط اللہ شاہ راشدی ایک عظیم مجاہد تھے جو انگریزوں کے خلاف لڑے یا خان آپ خلا بلوچستان والے جو ایک اسلام پسند انسان تھے لیکن آج ان کی اولاد اسلام سے ہزاروں میل دور ہیں اور بھی بہت سارے ناقابل ذکر لوگ موجود ہیں جن کے باپ دادا کا بڑا احترام ہے علم و عمل میں جن کا بڑا مقام ہے افسوس کے ان کی اولاد جمہوریت کی بحالی اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے مسلح جدوجہد کی مخالفت اور عورتوں کے ساتھ مخلوط محفلوں میں شرکت فرما کر اسلامی انقلاب کی قیادت فرما رہے ہیں ان قابل ذکر قابل نفرت لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں بیگ بیگ جاتی ہیں کہ ہماری قربانیاں بھی کہیں ایسے نا اہل ہاتھوں میں نہ چلی جائیں پس میرے بھائیوں اگر ہم اپنے مستقبل کی حفاظت اور قربانیوں کا نتیجہ چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے مدارس قائم کرنے ہوں گے جہاں اسلامی جہادی ماحول میں مجاہدین اور بچوں کو جہادی عقیدہ ذہن نشین کرایا جائے ایک طرف انہیں علم اور دوسری طرف اسلحوں کی تربیت اور جسمانی ورزش سے آراستہ کیا جائے تاکہ طائفہ منصورہ کی دونوں صفات علم و جہاد سے وہ مزین ہوں بے علم جہاد خیانت کا اور بے جہاد علم نفاق کا باعث ہے چنانچہ ہمیں اپنے مجاہدین اور اپنی اولاد کی تربیت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے یہ کہنا کہ ہماری مصروفیات زیادہ ہیں اور مدرسوں کے اخراجات کو اٹھائے گا آپ کی ان باتوں کا جواب ان مہاجرین کے مدارف ہیں جو دیار ہجرت میں بھی تین چار مدرسے چلا رہے ہیں بچوں کے علمی اور جہادی تربیت کے لیے اپنے دلوں کو جلا رہے ہزار کے قریب مہاجر خاندان اپنے قافلہ جہاد میں لیے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے کی مزداق بنے قربانیوں کی ایک روشن تاریخ لکھ رہے ہیں ان میں ہمارے لیے بہترین مشالے راہ ہیں اور وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے ایک ساتھی نے کہا کہ چند دنوں سے میں جہاد پاکستان کے حوالے سے ہونے والی باتوں اور سازشوں کی وجہ سے پریشان پریشان تھا کہ ہم تو اللہ کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے بعد نہ جانے کیا ہوگا انہیں سوچوں میں ڈوبا بیٹھا ہوا تھا کہ میرا بیٹا جس کی عمر ساڑھے تین سال ہے کمرے کے اندر آیا اور مجھ سے لپٹ کر کہنے لگا ابا اب میں کراچی میں فدائی کروں گا بس پھر میرے دل کی گرہیں کھلتی چلی گئیں میری آنکھیں آنکھوں میں تیرنے لگی اور میرے عزم و حوصلوں کو جلا ملتی گئی کہ پورے پاکستان کے انصار پوری دنیا کے مہاجرین اور لال مسجد والوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور اسلام آباد میں اسلام آباد ہو کر رہے گا انشاءاللہ اللہ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے مجاہدین اور اپنی اولاد کی علمی اور جہادی تربیت کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین ہمیں یہ علم ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب ہمیں یہ علم ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب ہمارے بعد اجالا ہے اندیرا نہیں وصل اللہ وسلما محمد وسحب وبارک وسلم و جزاک اللہ قیرن وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ